السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد رب العالمین وسلط والسلام علی سعید الانبیاء و اشرف المرسلین ولا علی و اصحاب و اطباہ و مندا بد دعوت الم الدین الماباد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اَََََََََََ قانصل علیم الحکیم عل تعیٰشان حبی بیہ و نبی اَََََََََََََََََََََََلقت نبی یلدینل علیہ وسّ و تسلیمہ اللہ و عل سید مولانا محمد اقویہ وبارک وسلم صلاحۃ السلامن علی کسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عزیزہ گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نسل کو قائم رکھنے کے لیے اور اسے مزید آگے بڑھانے کے لیے نکاح کو مشروع فرمایا اور ہر وہ شخص جو نکاح پہ قدرت رکھتا ہے اس کو حکم دیا کہ تم رشتہ اس دیواج سے منسلک ہو جاؤ چنانچہ اللہ تعالیٰ سر میں ارشاد فرماتا ہے کہ فن کے کو ماں تب الکمنسائی مسنٰ و سلاث و ربا یعی تم اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو ایک عورت سے بھی کر سکتے ہو دو سے بھی کر سکتے ہو تین سے بھی کر سکتے ہو اور چار سے بھی کر سکتے ہو مزید ارشاد فرمایا کہ وہ ان خفتم اللہ تعدل فواہدتا اوما ملکت اما نکم اور اگر تم نے ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کا ارادہ بنایا اور تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایسی صورت میں ایک کے آگے مت بڑھو بلکہ تم ایک ہی بیوی کے اوپر اکتفا کر لو اللہ تعالی نے جس طریقے سے ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا بالکل اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مقامات پہ اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو نکاح کرنے کا حکم دیا چنانچہ یہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا hmm. معاشرہ شباب من استطاع منکم فل یا تضوج فعین نبو عغد البصر و احسن الفرت یعنی اے نوجوانوں تم میں سے جو بھی شادی پہ قدرت رکھتا ہے وہ ضرور شادی کر لے اس لیے کہ شادی کرنے سے دو عظیم فائدے حاصل ہوں گے پہلا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری نگاہیں گناہ سے محفوظ ہو جائیں گی اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی اور تمہارے جذبات قابو اور کنٹرول میں رہیں گے تو قرآن و حدیث میں نکاح کا حکم دیا گیا اور ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نکاح کو نہ جانتا ہو پھر بھی کسی چیز کو سرسری طور پہ جاننا الگ ہوتا ہے گہرائی میں اتر کر کے اس چیز کو سمجھنا اور ہوتا ہے اسی لیے میں نکاح کو ایک مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا ہم میں سے بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور اپنے اندر اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کسی کمپنی میں جا کر کے کام کرے اور ملازمت اختیار کرے تو فرض کیجئے کہ یہ شخص نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اپنے اندر یہ لیاقت پیدا کی کہ وہ کسی کمپنی میں ملازمت اختیار کرے تو اس نے آس پاس کی کمپنیوں کا جائزہ لیا کسی ایک کمپنی کے بارے میں اسے محسوس ہوا کہ یہ کمپنی میرے لائق ہے تو اس نے وہاں کے لیے درخواست دی وہاں سے منظوری آ گئی پھر وہ اس کمپنی میں ملازمت اختیار کر گیا اس کے بعد جب وہ کمپنی میں پہنچا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ اس کمپنی کے اندر جیسے میں چاہتا تھا ویسے میری زندگی گزر نہیں نہیں گزر پا رہی ہے تو یہاں پہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا دار و تکلیف ہے दुनिया कोई जन्नत नहीं है हम कहीं भी जाएंगे, कुछ ना कुछ ऊँच नीच जरूर होगी कोई ना कोई तकलीफ़ और परेशानी जरूर होगी तो कुछ लोग बल्कि 90 फ़ीसद पंचानवे फ़ीसद लोग जैसे भी हो ज़िंदगी गुजार लेते हैं لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میری زندگی دوسری کمپنی میں اور اچھی گزر جائے گی اور کمپنی والوں کو میری اتنی سخت ضرورت نہیں ہے میں اگر دوسری جگہ چلا جاؤں تو ان کو اچھے افراد مل جائیں گے اور مجھے بھی اچھی کمپنی مل جائے گی تو ایسی صورت میں وہ لوگ کمپنی والوں کو مستعق استعفیٰ دے دیتے ہیں وہاں سے وہ نکل کر کے دوسری کمپنی میں چلے جاتے ہیں جانے والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ تو اقبار کی استعفی دے کر کے سسپینڈ ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو پہلے اپنی شرائط رکھتے ہیں ان کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں یہی رہنا چاہتا ہوں تم میرے لیے کوئی صورت نکالو اگر صورت سمجھ میں آئی نکل آئی تو وہ رہ جاتے ہیں ورنہ اس کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں تو جس طریقے سے ایک انسان پہلے آزاد ہوتا ہے اور کمپنی میں جانے کے بعد وہاں کے اصول کا پابند ہو جاتا ہے جس طریقے سے ایک انسان کمپنی میں جانے سے پہلے کمپنی کی سہولتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جانے کے بعد فائدہ اٹھا سکتا ہے بالکل اسی طریقے سے ایک انسان ہوتا ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی وہ شادی کے بندھنوں میں نہیں آتا تب تک اسے ازدواجی زندگی سے محظوظ ہونے کا کوئی موقع نہیں ملتا اور وہ اس کے اصول کا پابند نہیں ہوتا اور جب ازدواجی زندگی سے منسلک ہو گیا شادی کی زندگی اس نے اختیار کر لی تو اب وہاں پہ شادی کی زندگی اختیار کرنے کے بعد کچھ نیچ اونچ نیچ کچھ پریشانیاں کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں کچھ لوگ برداشت کر لے جاتے ہیں اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تو بہت ممکن ہے کہ میری بیوی کو کوئی اور اچھا شوہر مل جائے اور مجھے کوئی اور اچھی بیوی مل جائے تو کچھ لوگ یک بارگی طلاق دے کر کے علاحدہ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ بیوی کو سمجھا کر کے بار بار کوشش کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بالآخر جب انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پہ رہنے میں ہمارا کوئی فائدہ ہے تو ایسی صورت میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو بالکل جس طریقے سے ایک انسان کا کسی کمپنی میں جانا اس کے لیے کوئی بہت طرح ایک انسان کا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کمپنی میں ملازمت اختیار کرنا ضروری ہے ایسے ہی ایک انسان کو اپنی کامیاب زندگی جینے کے لیے شادی سے منسلک ہونا ضروری ہے اور جس طریقے سے ایک انسان کو اچھی سے اچھی زندگی تلاش کرنے کے لیے کمپنی چھوڑ کر دوسرے کمپنی میں جانے کی اجازت ہے بالکل اسی طریقے سے ایک نوجوان کو اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میری زندگی یہاں بہتر نہیں گزر رہی ہے تو وہ اس کو طلاق دے کر کے دوسری عورت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے تو جس طریقے سے کمپنی چھوڑنا کمپنی والوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے کسی عورت کو تلاش دینا عورت کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے شادی کے اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد آج دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں نے جو صورتحال پیدا کر رکھی ہے اور ہمارے سامنے جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں میں حکومت سے بھی زیادہ افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اسی فیصد بلکہ نوے فیصد نوجوان یہ نہیں جانتے کہ شادی کسے کہتے ہیں بیوی بی کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے اور معاملات آپس میں کیسے حل کیے جائے اور طلاق کا مفہوم اور معنی کیا ہوتا ہے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو قرآن پاک میں ہر چیز کی تفصیل مل جائے گی آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کو اعلیٰ تعلیم دینی ہے باپ یہ سوچتا ہے کہ اسے اچھے لباس اور اچھی غذا فراہم کرنی ہے باپ یہ سوچتا ہے کہ اس کو اچھی نوکری سے وابستہ کرنا ہے لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا یہ بچہ بڑا ہو کر کے شوہر بنے گا تو ازدواجی زندگی کے مسائل بھی اسے بتلانے ہیں کبھی باپ یہ نہیں سوچتا کہ میرا بچہ سسرال سے تعلق رکھے گا اور سسرالی رشتے داروں سے کیسے تعلقات پائیں کیے جائے اس کے بارے میں کوئی باپ نہیں سوچتا اور کوئی انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرا بچہ بڑا ہو کر کے چند بچوں کا باپ بنے گا تو بچوں کی کیسے تربیت کی جائے اس حوالے سے کوئی نہیں سوچتا یہی حال عورت کا بھی ہوتا ہے بچی پیدا ہوتی ہے باپ یہ سوچتا ہے کہ جہیز کا سامان کیسے تیار کروں گا جوڑے کی رقم یعنی کٹنم کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں گا شادی کے بعد جب ڈیلیوری ہوگی بچے ہوں گے بار بار بیٹی میرے گھر آئے گی تو اس طرح کے معاملات میں کیسے ڈیل کروں گا یہ تو بہت سوچتے ہیں لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ میری بیٹی کسی کی بیوی بی بی کسی گھر کی بہو بنے گی کسی بچے کی ماں بنے گی تو زندگی کے سارے مسائل میں وہ کس طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق تمام احکام حل کرے گی اس کے حوالے سے کبھی ہم نے نہیں سوچا اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے شادی ہوتی ہے چند دنوں کے بعد اختلافات شروع ہوتے ہیں پہلے بیڈ روم تک رہتے ہیں وہاں سے گھر کی چہار دیواری میں آتے ہیں وہاں سے سسرال اور میکے میں پہنچتے ہیں وہاں سے بازاروں میں آتے ہیں پھر دلوں میں نفرتیں زبان پہ شکوے اور اس کے بعد جو دھماکہ ہوتا ہے وہ دھماکہ یا تو طلاق کی شکل میں ہوتا ہے یا پھر ایک خلا کی شکل میں ہوتا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان دین طلاق سے نیچے کوئی طلاق تصور کرتے ہی نہیں ہیں اور جب تین طلاق واقع ہو جاتی ہے تو وہ عورتیں اپنے شوہروں کا شکوہ لے کر کے اپنے شوہروں کے مسائل کو لے کر کے کسی عالم کے پاس جاتی ہیں اور جب وہاں علماء کرام شریعت کا حکم قرآن کا حکم دو ٹوک انداز میں سناتے ہیں تو پھر ان علماء کے کو سخت و سست کہا جاتا ہے اور وہ عورتیں پھر عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے حکومتوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے حقوق طلب ہو رہے ہیں ہم کو حق ملنا چاہیے میرے عزیز بھائیوں اگر آپ کو اپنی بچوں کی فکر ہے اپنی بچیوں کی فکر ہے تو سب سے پہلے قرآن کے احکام کو شریعت کے احکام کو اسلام کے احکام کو اور اجتباجی زندگی کے احکام و مسائل کو سمجھو جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے ہمارے ملک میں اس طرح کے مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے اور یہ پریشانیاں جو مسلمانوں نے اس میں دلچسپی لی ہے کتنی عورتیں آپ کو میڈیا پہ ملیں گی جو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جس طریقے سے ایک مرد کو چار بیویا بی رکھنے کا حق حاصل ہے ہم کو بھی چار شوہر رکھنے کا حق حاصل ہونا چاہیے کتنی عورتیں ہیں جو یہ کہتے نظر آتی ہے کہ ہمارے شوہر نے ہم کو تین طلاقیں دے دی آج ہم کیا کریں لہذا حلالے کا حکم ختم ہو جانا چاہیے اور ہمیں بھی طلاق کا مکمل اختیار ملنا چاہیے عزیزہ گرامی رب کائنات کا نے جو نظام بنایا ہے جو قانون جا ہے جو فطرت بنائی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ مرد جذبات پہ قابو پاتا ہے لیکن عورت کبھی جذبات پہ قابو نہیں پاتی اور عورت کو جذبات اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ عورت کو بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے عورت کے اندر نرم گوشہ اس لیے ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے اگر عورت کے اندر ایسے جذبات نہ ہو تو بچوں کی نشو نما نہیں ہو پائے گی ان کی زندگی بہتر نہیں گزر پائے گی اس لیے رب نے عورت کا مزاج الگ بنایا ہے مرد کا مزاج سخت بنایا ہے مرد کے اندر کنٹرول کی زیادہ صلاحیت رکھی ہے عورت کے اندر کم صلاحیت رکھی ہے تاکہ جب بچے ماں سے کسی چیز کا تقاضا کرے تو ماں اس تقاضے کو پورا کر دے اور گھر میں کوئی اختلاف رونما ہو تو باپ اپنے سخت قوت کی بنیاد پہ اس کے اوپر کنٹرول پا سکے اور اس فتنے کو روکنے کی کوشش کر سکے رب نے یہ نظام اسی لیے بنایا ہے کہ مرد کے اندر قوت ہے اس کو اختیار دیا طلاق کا عورت کو اختیار نہیں دیا جس طریقے سے ایک پیر ہے مثال کے اس طریقے زمین چاہے کہ میں آسمان بن جاؤں آسمان چاہے کہ میں زمین بن جاؤں یہ تو نظام فطرت کے ساتھ جنگ ہے یہ تو خلا کائنات کی جو تخلیق ہے جو اس کا نظام ہے یہ اس کے ساتھ جنگ ہے لہذا کوئی عورت اپنے بارے میں یہ تصور نہ کرے کہ شریعت نے اس کو مجبور بنا دیا ہے بلکہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ رب نے نظام ازدواز کو اور قانون شادی کو کتنا مقدس کتنا محترم اور کتنا پاکیزہ بنایا ہے آئیے قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادی کا معاملہ شروع سے لے کر کے آخر تک قرآن نے کس انداز میں بیان کیا ہے اور آج حکومتیں ہم سے کیا تقاضہ کر رہی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عورتوں سے نکاح کرو کس عورت سے نکاح کی جائے تو نکاح کیا جائے قرآن پاک میں آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہر عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا بلکہ خاص عورتیں ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے اور خاص عورت بعض عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا قرآن پاک میں ایک مکمل صورت ہے جس کا نام صورت النساء ہے اس میں اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم مہاتکم اس طریقے سے بہت ساری عورتوں کا ذکر ہے علماء کرام فرماتے ہیں اس کی توضیح و تشریح کرتے ہوئے کہ جو عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہیں ان کو ہم کئی خانوں میں بانٹ سکتے ہیں سب سے پہلے وہ عورتیں کہ جن کے ساتھ ہمارا نصبی تعلق ہوا کرتا ہے اس طرح کی سات عورتیں ہوتی ہیں کہ جن سے ایک مرد کا نصبی تعلق ہوتا ہے ایک اس کی ماں ہوتی ہے دوسری بیٹی ہوتی ہے تیسری بہن ہوتی ہے چوتھی پھوپی ہوتی ہے پانچویں خالہ ہوتی ہے چھٹی بھتیجی ہوتی ہے ساتویں بھانجی ہوتی ہے یہ سات طرح کی عورتیں ہیں کہ جن سے ایک مرد کا نصبی تعلق ہوتا ہے ان عورتوں سے آپ نہیں کر سکتے ماں کے اندر نانی بھی آئے گی ماں کے اندر دادی بھی آئے گی اسی طریقے سے بیٹی میں پوتی بیٹی میں نواسی بھی آئے گی اور اسی طریقے سے پوتی پر پوتی سب نیچے آ جائیں گی بہن میں سگی بہن بھی آئے گی اللہ بہن اخیافی بہن باپ کی طرف سے جو بہن ہے ماں کی طرف سے جو بہن ہے وہ ساری کی ساری بہنیں آئیں گی بھتیجی میں پھر بھتیجی کی جو نیچے اولاد ہوگی بھتیجی کی بیٹی یعنی بھتیجی نواسی جسے کہ نواسی بھتیجی اس طرح کی تمام عورتیں ہیں یہ سات عورتیں ہیں کہ جن سے ایک مرد کا نصبی تعلق ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ تم ان سے نکاح مت کرو اس کے آگے چار عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ ایک مرد کا یا ایک عورت کا تعلق دامادی تعلق ہوتا ہے اس کو رشتہ مسارت کہتے ہیں کہ یہ ایک الگ گھر کا مرد تھا یہ ایک الگ گھر کی عورت تھی دونوں میں شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد جو سسرالی رشتہ ہے اس رشتے کی بنیاد پہ بھی کچھ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں یہ ایک مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نکاح کرے ایک باپ کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بہو کے نکا کرے اسی طریقے سے یہ جو رشتے ہوتے ہیں اس میں بھی چار طرح کی عورتیں آتی ہیں اور اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ یہ ایک شخص ہے کہ جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ایک شخص نے مثال کے طور پہ کسی شخص کے باپ نے کسی عورت سے نکاح کیا نکاح کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی دوسری شادی سے بچہ پیدا ہوا اب یہ جو بچہ ہے اس بچے کو حق نہیں پہنچتا کہ باپ نے جس کو طلاق دے دیا ہے باپ کی جو پرانی منقوہ ہے اس سے وہ نکاح کرے تو اس طریقے سے رب کائنات نے مختلف طرح کی عورتوں سے رشتہ منع فرمایا یہ رشتہ مشاہرت میں یہ ساری چیزیں آتی ہے اس کے بعد رشتہ رضا ہے کہ جس کو کسی عورت نے دودھ پلا دیا اس عورت سے ہونے والے جو اولاد ہوتی ہے اس کے بعد ان سے اور دودھ پیلے والے جو بچے ہیں وہ سب کے سب آپس میں رضائی بھائی بہن ہو جاتے ہیں ان میں بھی جو عورتیں اور بہنیں ہیں ان سے جو ہے مرد نکاح نہیں کر سکتے ہیں اس کے آگے آپ بڑھیں گے تو محرمات بین الجماں چند عورتیں ایسی ہیں کہ ان سے آپ علیحدہ علیحدہ نکاح کرے تو شریعت اس کو جائز کہتی ہے لیکن ملا کے نکاح کر دے شریعت اس کو حرام کہتی ہے وہ کون سی عورتیں ہیں ایک گھر کی یا ایک باپ کی دو بیٹیوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا یعنی دو سگی بہنوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا آپ نے ایک بہن سے نکاح کر لیا اب اس کی دوسری بہن جو آپ کی سالی ہے وہ آپ کے اوپر آٹومیٹک حرام ہو جائے گی اسی طریقے سے کسی نے چار عورتوں سے نکاح کیا اب وہ چاہتا ہے کہ سے نکاح کر لے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان چاروں میں سے آپ کسی ایک کو طلاق دے کر کے عدت گزار کے اسے باہر نہ کر دے تب تک آپ کسی چوتھی اور پانچویں عورت سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ دو ایسی عورتوں سے نکاح کرے جن دونوں کے درمیان خالہ کا رشتہ ہو خالہ اور بھتیجی کا رشتہ ہو یہ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ دوسری عورت کو جو آپ نے جمع کیا ہے وہ دونوں کے دونوں کون ہوتے ہیں خالہ اور بھتیجی بن بھانجی بنتے ہو اس طرح کی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے اسی طریقے سے بھتیجی اور پھوپھی دونوں آپ کے رشتے میں جمع ہو جائے اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے اس کو حرمت بین الجمع کہتے ہیں کہ اس طرح کی عورتوں سے کوئی مرد نکاح نہیں کر سکتا اس کے بعد محرمات بھی تعلق الغیر کسی اور عورت سے کسی کا تعلق ہو گیا دوسرے کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا کوئی کسی کے پاس پہنچ کر حاملہ ہو گئی زنا کی وجہ سے یا شادی کی وجہ سے اس کے بعد اس عورت کو چھوڑ دیا گیا اب کوئی دوسرا شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا یہ ساری کی ساری عورتیں انسان کے اوپر حرام ہوا کرتی ہے کافروں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا قرآن کہتا ہے ولادن کے خلمشکات حطیٰ یمن کسی عورت نے کو تین طلاق دے دی شوہر نے اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ پھر سے اسے اپنے نکاح میں لے لے تو وہ نہیں لا سکتا جب تک کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر کے اس سے جدا ہو کر کے پہلے شوہر کے پاس نہ آ جائے اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کو نکاح شگار کہا جاتا ہے نکاح شگار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک مرد دوسرے مرد سے یہ کہے کہ تم اپنی بہن کا رشتہ مجھ سے کرا دو تم اپنی بہن کا رشتہ مجھ سے کرا دو میں اپنی بہن کا رشتہ تم سے کرا دوں گا اور یہ جو رشتہ ہو رہا ہے اس رشتے کے بدلے میں ہم کوئی کسی کو مہر نہیں دیں گے نہ میں تمہاری بہن کو مہر دوں گا نہ تم میری بہن کو مہر دو گے اس لیے کہ میں نے تمہاری بہن کا رشتہ کر لیا اور تم نے میری بہن کا رشتہ کر لیا تو اس طرح مہر کو درمیان سے غائب کر کے یہ جو شرطیہ نکاح ہوتا ہے اس طرح کے شرطیہ نکاح کو بھی شریعت نے منع کیا ہے تو جب ہم رشتے نکاح سے منسلک ہوتے ہیں تو قرآن ہمارے سامنے اتنی پابندیاں رکھتا ہے اس کے بعد رشتے نکاح سے منسلک ہو گئے اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا وس تو بن نسائی خیرن فعین نلق نمن ذلائن فعن ذہبت ہو وین ترقت لم غزل آوج کہ جب تم نے کسی کو اپنی بیوی بنا لیا تو یاد رکھو کہ اللہ نے عورت کو بائی پسلی سے پیدا کیا ہے پسلی کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ سب کے پیش نظر ہیں وہ ہڈیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں اگر آپ نے اس ہڈی کو سیدھا کرنا چاہا وہ ہڈی سیدھی نہیں ہو سکتی بلکہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر آپ نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا تو اس کے اندر کجی رہے گی ٹیڑھا پن رہے گا تو کسی بھی عورت کے ساتھ آپ یہ سوچیں کہ زندگی گزرے اور زندگی میں کوئی کھٹ پٹ نہ ہو زندگی میں کوئی اختلاف نہ ہو یہ ناممکن ہے ہر عورت کے ساتھ مرد کا کوئی نہ کوئی اختلاف ہوگا اس لیے کہ مرد کی روش الگ ہوتی ہے عورت کی چال الگ ہوا کرتی ہے تو قرآن نے اس طریقے سے احادیث مبارکہ میں اس طرح تاکید کر دی گئی کہ تمہیں عورتوں کے یہ حقوق ادا کرنے ہیں اور عورت کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب تمہیں شوہر بلائے تو فوراً تم شوہر کے پاس حاضر ہو جاؤ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی عورت سے شادی کرو اور تم نے اس عورت کو بلایا اور اس عورت نے تمہارے پاس آنے سے انکار کر دیا تو اگر وہ رات تم سے جدا ہو کر کے گزارتی ہے تو صبح ہونے تک اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لانت بھیجتے رہتے ہیں لہٰذا عورت کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ مرد کا خیال کرے اور مرد کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ عورت کا خیال کرے رشتہ اس جبات سے منسلک ہونے کے بعد قرآن کہتا ہے وہ وحلکم مابرا ازالکم ان تبتغوب ام و لکم کہ جب تم کسی عورت سے شادی کرو تو ایسا نہیں کہ یوں ہی وہ عورت تمہارے لیے حلال ہو جائے گی بلکہ رب نے اس کے لیے مہر مقرر کیا ہے اور وہ مہر کتنا ہوتا ہے قرآن حدیث پاک میں ہے کہ لا مہرہ اقلہ من عشرتی دراہیم دس درہم سے نیچے کوئی مہر نہیں ہوتا ہے لہذا اگر کسی نے شادی کی مہر مقرر نہیں کیا تب بھی اسے دس درہم کے برابر مہر ادا کرنا ہے مہر مقرر کیا تو جتنا مقرر کیا وہ دینا ہے اور اگر مہر مقرر نہیں کیا شادی کی اور یوں ہی اس کو چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں اس نے عورت سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا پھر بھی قرآن کہتا ہے وہ متروح اللموسی قدر ہو و عال المختی قدر کہ جب تم اپنی عورت کو چھوڑ رہے ہو تو ایسی صورت میں تم اسے کچھ کپڑے دے دو اسے کچھ سامان ضرورت دے دو تاکہ جب وہ تمہارے پاس سے جائے تو اسے زیادہ تکلیف نہ ہونے پائے تو یہ رشتہ اس جبات سے منسلک ہونے کے بعد یہ خوبصورت کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مرد کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عورت کا خیال رکھے اور عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مرد کا خیال رکھے اس بات میں دیکھیے کہ لوگ طلاق دیتے ہیں لیکن طلاق کتنا مشکل ترین مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ار رجال القوام عالم نسا بیما فط اللہ بادہ الہباد و بیما انفقو نمبل خس علحت خان طاطن حافظ بیما حافظ اللہ و اللہ تی فعیز ہنّا و حجرو ہن فل متا وبو ہن فِن اطانقم فلا تبو علیہ صبیلا ان اللہ کان علی کبیرا و ان خفتم شا کب نہما ف بآ حکمہ اصلاح اللہ بینا ان اللہ کان بہ تاملخبیر یہ <سؤال> دو آیتیں ہیں جو رشتہ نکاح کے ختم کرنے اور طلاق کی طرف آگے قدم بڑھانے سے پہلے سب کو متنوع کرتی ہیں وہ آیتوں کا مفہوم کیا ہے اللہ فرما آتا ہے کہ رب نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے اور آگے ارشاد فرمایا کہ نیک عورتیں وہ ہیں قانیم جو اپنے شوہروں کا حکم مانتی ہیں اور فرمایا حافظات شوہر کے جو راز ہیں جو گھر کے معاملات ہیں ان تمام معاملات کو جو عورتیں پردے میں رکھتی ہیں قرآن کہتا ہے کہ وہ صالح عورتیں ہیں وہ نیک عورتیں ہیں آگے ارشاد فرمایا کہ واللاتی تخافون نصوزہ عورتوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اے مردو اگر تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں اگر تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ تم پہلے ہی دن ان کو طلاق دے دو بلکہ قرآن کہتا ہے فیض سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تم ان کو سمجھاؤ دنیا میں آپ کسی کو بھی سمجھائیں گے وہ آسانی سے سمجھ لیتا ہے اور جس عورت نے آپ کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا ہے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے سمجھایا جائے اس کے مسائل کیسے حل کیے جائے قرآن کہتا ہے فائزہ پہلے اس کو سمجھاؤ اگر سمجھانے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے آگے تمہاری زندگی اچھی طرح گزر جائے گی لیکن اس پر بھی وہ نہیں مانتی ہے تو قرآن کہتا ہے وہ جروح نہ تم اپنی عورتوں کا بستر الگ کر دو ان کو تم اپنے ساتھ مت سلاؤ اور تم ان کے ساتھ مت سو الگ بستر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے وہ شوہر سے جدا ہو کر کے رہتی ہے تو شوہر سے جدا ہونے کے بعد جو وحشت ہوتی ہے جو تنہائی کی زندگی ہوتی ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ تم پہلے ہی اس زندگی کا کچھ مزہ چکلا دو تاکہ اسے محسوس ہو جائے کہ شوہر کو چھوڑنے کے بعد طلاق کی زندگی گزارنے کے دوران میری راتیں کیسے بسر ہوں گی اس کا مزہ وہ آج ہی سے چکلے تاکہ وہ طلاق کی طرف تمہیں قدم آگے بڑھانا نہ پڑے وہ جرو نفل مداجے اس پر بھی اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ تم انہیں مارو لیکن مارنے کے بارے میں بھی سارے مفسرین کہتے ہیں کہ دربن غیر مبر ایسے مت مارو کہ جس سے ان کو تکلیف ہو جائے اور فرمایا حدیث پاک میں کہ لا تدریب البج کہ کسی بھی عورت کو مارو یا کسی بھی انسان کو مارو تو اس کے منہ پہ مت مارو بلکہ یہ کہ اسے سمجھانے کے لیے تربیت کے لیے تم اسے کچھ تکلیف دو تاکہ وہ تمہارے حکم کی پابند ہو جائے اس کے بعد قرآن کہتا ہے اگر وہ تمہارا حکم مان لیتی ہے تب تو بہت اچھا ہے فلاں اب ان پہ زیادتی مت کرو اور فرمایا کبیرا اگر تم عورتوں کے اوپر حاکم ہو تو خدائے زلجلال تمہارا حاکم ہے اگر تم نے آج عورت کے اوپر دستدرازی کی تو کل قیامت کے دن تمہیں خدا کو منہ دکھانا ہے لہذا عورتوں کے اوپر مزید زیادتی مت کرو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ابھی بھی اختلاف کی صورت برقرار ہے تو ابھی بھی طلاق مت دو شاید دنیا کا کوئی اور قانون ہوگا جو کہے گا بلکہ اتنے مراحل تو ہوں گے ہی نہیں پہلے ہی طلاق کی نوبت آ جائے گی اتنے مراحل گزارنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ان خستم شکا قبئی ابھی بھی اختلاف برقرار رہ جاتا ہے فب آنسو من اہلی ہی وہ من اہلیہ مرد کے گھر والوں سے چند معزز اور سمجھدار لوگوں کو بلاؤ عورت کے گھر والوں سے چند معزز اور سمجھدار لوگوں کو بلاؤ ایک میٹنگ رکھو اور آپس میں دونوں کے مسائل پیش کرو اصلاح اگر دونوں فریق اور میاں بیوی چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے یوفق اللہ بہ نما رب کائنات نے جب ان لوگوں نے اتنی کوششیں کر لی تو اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی سارے کے سارے اختلافات چشم زدن میں ختم ہو جائیں گے اس لیے کہ بندوں کے دل ربت و کا کے دستے قدرت میں ہیں اللہ مسلسل دیکھ رہا ہے کہ بندے ایک رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں جب بندے اتنی محنت کر لیتے ہیں تو اللہ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرتا یہ فلّ نغما اللہ دونوں کو ملا دے گا اور اگر اس کے بعد بھی صورت سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کے باوجود اتفاق نہیں ہوتا ہے تو اب آخری مرحلہ ہے کہ تم اپنی بیوی بی کو چھوڑ دو تو اتنے مراحل قرآن نے بیان کیے ہیں اگر شوہروں کو یہ حقوق نہیں معلوم ہیں اور وہ پہلے ہی مرتبہ تین طلاق دے دیتے ہیں تو اس میں ان کا اپنا قصور ہے شریعت کا کوئی قصور نہیں ہے دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس میں اتنے مراحل کے بعد کسی ایک رشتے کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہو لیکن یہ قرآن ہے کہ اس معزز رشتے کو قائم کرنے کے بعد اتنے مراحل اس نے بیان کیے اور تمام تدابیر جہاں ناکام ہو جائے اس کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے اور طلاق بھی تین طلاق طلاق ہے اس میں अलग تی... مطلب تین الگ الگ قسم کی طلاق ہے ایک کو हैं दूसरे کہتے ہیں دوسرے کو طلاق حسن کہتے ہیں اور تیسرے کو طلاق بداد کہتے ہیں طلاق احسن کا مطلب یہ ہے کہ عورت جب پاک ہو حیض کے ایام میں نہ ہو تو تم اس کو ایک طلاق دے دو اور اس کے قریب مچ جاؤ یہاں تک کہ یہ حیض ختم ہو جائے پھر پاک ہو جائے پھر دوسرا مہینہ آئے پھر اس کے بعد دوسرا حیض بھی ختم ہو جائے پھر تیسرا مہینہ آئے جب تیسرا حیض ختم ہوگا تو وہ عورت خود بخود تمہارے نکاح سے نکل جائے. نکاح طلاق دینے کے بعد بھی تین مہینے تک عورت کو اپنے پاس رکھ کر کے دیکھتے رہو کہ تمہیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے عورت کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس دوران دونوں مفاہمت کر لیتے ہیں سمجھوتا کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر عورت کو اپنے حوالے کر لو یعنی عورت سے رجاک کر لو اور اس کو اپنی بیوی بی بی بنا لو اس میں کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عورت سے یہ کہہ دو کہ میں نے تم کو اپنی نکاح میں لے لیا نہ کسی گواہ کی ضرورت ہے نہ کسی شہادت کی ضرورت ہے یوں ہی عورت آپ کے نکاح اور اگر یہ ایک طلاق دینے کے بعد بھی اس کی حالت کچھ بدل نہیں رہی ہے تو چاہو تو یوں ہی چھوڑ دو ایک ہی کے اوپر لیکن آپ چاہتے ہو کہ اس کو مزید تمبی ہو جائے تو دوسری مرتبہ جب وہ عورت ایا میں حیض گزار کے پاک ہوتی ہے تو دوسری مرتبہ بھی طلاق دے کے دیکھو ہو سکتا ہے کہ اب اسے کچھ سمجھ میں آ جائے اور وہ رجاعت کی کوئی امید باقی رہ جائے دوسرے طلاق پہ بھی اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اب تیسرے طلاق کی ضرورت نہیں ہے دو ہی پہ اسے چھوڑ دو ہو سکتا ہے کہ وہ جب چلی جائے اپنے گھر میں رہنے لگے کبھی اسے سمجھ میں آئے پھر پلٹنے کے نوبت رہ جائے تو لہٰذا تیسری طلاق کی گنجائش نہیں ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی نے اس کے آگے اور قدم بڑھا دیا اور اس نے تیسری طلاق دے دی تو یہ تیسری طلاق دینا ایک جرم ہے یہ جرم ہے یہ گناہ ہے اور ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ و رسول ناراض ہوتے ہیں تو رب کائنات نے تیسری طلاق کے بعد ایک سزا مقرر کر دی ہے وہ سزا یہ مقرر کر دی ہے کہ جس عورت کو تین طلاق دے دی گئی ہے, پہلے شوہر کے پاس آ نہیں سکتی ہے تب تک نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے شادی نہ کر لے دوسرے مرض سے شادی نہ کر لے دوسرے مرض سے شادی کرنے کے بعد اس کے پاس وہ رات گزارے رات گزارنے کے بعد وہاں پہ وہ عدت گزارے اس کے بعد وہ شوہر اول کے پاس آنا چاہے تو اب رشتہ نکاح نئے طور پہ منعقد ہوگا یعنی نئی شادی ہوگی اور اس کے بعد وہ شوہر اول کے لیے حلال ہوگی اس کو جو کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرے شوہر کے پاس جا کے پہلے شوہر کے پاس آئے اس کو حلالہ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ مشہور لفظ ہو چکا ہے حلالہ اور ہلالے کا اتنا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ ایک شوہر نے طلاق دے دی اس کے بعد وہ دوسرے کے پاس جائے گی وہاں رات گزارے گی پھر شوہر اول کے پاس آئے گی اسلام کا مذاق اڑانے والے ذرا اس بات پہ غور کرے کہ شریعت نے اس کو سزا کے لیے مقرر کیا ہے اور کوئی بھی سزا اچھی نہیں ہوتی ہے ہندوستان کی دفعات میں ہندوستان میں کتنی ایسی دفعات ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا ہاتھ کاٹا جائے گا فلاں کو گولی ماری جائے گی فلاں تیرہ سال جیل میں رکھا جائے گا یہ ساری سزائیں ہیں سزائیں کبھی اچھی نہیں ہوتی تو آپ اسی ایک سزا کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ یہ سزا ہے اور اس کو بہتر ہونا چاہیے سزا کو کوئی بہتر بنانا چاہے تو یہ تو کوئی پاگل ہی کہہ سکتا ہے کوئی اقل مند سزا کو بہتر نہیں کہہ سکتا اور مزید دیکھیے کہ جب تین طلاقے ہو جائے اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے عدت کا اسے میں بیان کروں تو شاید بہت زیادہ تفصیل بہت زیادہ وقت ہو جائے لیکن اجمالن میں بیان کروں گا کہ شریعت متحرہ میں تین طرح کی عدتیں بیان کی گئی ہے بلکہ چار طرح کی عدتیں بیان کی گئی ہے جس عورت کو ماہواری خون آتا ہے اس عورت کو کسی نے طلاق دے دی تو تین مہینے تین خون آنے تک جو ہے وہ عورت عدت میں رہے گی اس دوران شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے اس کو اپنے عقد میں لا سکتا ہے اور اگر کوئی عورت اتنی بوڑھی ہو چکی ہے اتنی عمر دراز ہو چکی ہے کہ اس کا خون رک گیا ہے تو تین مہینے تک شوہر انتظار کرے گا تین مہینے کے بعد وہ عورت اس کے نکاح سے باہر ہوگی اس دوران وہ اسے اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے اور اگر کوئی عورت حاملہ ہے یعنی حمل والی ہے تو ایسی صورت میں بض حمل تک وہ عورت جو ہے عدت میں ہوتی ہے وض کے بعد وہ عورت عدت سے باہر ہو جاتی ہے اسی سے منسلی کی ایک اور عدت ہوتی ہے جس کو عدت وفات کہتے ہیں کہ شوہر انتقال کر جائے تو چار مہینے دس دن تک وہ عورت عدت میں رہتی ہے عدت عدت کا کا قانون قانون کس لیے ہے؟ کا قانون اس لیے ہے ہے ہے اس کہ جب عورت کے پاس شوہر جاتا ہے تو اس کا جو رحم ہوتا ہے بچے دانی جو ہوتی ہے اس میں مرد کا نطفہ منتقل ہوتا ہے جب خون آ جاتا ہے ماہواری خون تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا جو نطفہ تھا وہ باہر نکل چکا استکرار رحم نہیں ہوا اس سے کوئی اب نہیں ہو سکتا تو قرآن نے یہ چاہا شریعت متحرہ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنی عورت کو دوسرے کے حوالے کر رہے ہو تو دوسرے کے حوالے کرنے سے پہلے اپنی عورت کی بچہ دانی کو اتنا صاف کر دو کہ جو دوسرے شوہر سے جو بچہ ہونے والا ہے اس بچے کے اندر تمہارا کوئی نطفہ نہ ہو بلکہ وہ بچہ مکمل حلالی ہو اور وہ مکمل پاک اور صاف ستھرا ہو شریعت نے اس مقصد خاص کے لیے چار مہینے دس دن کی عدت وز حمل کی عدت تین تہر کی عدت تین حیض کی عدت یا پھر یہ کہ تین مہینے کی عدت رکھی ہے یہ شریعت کا ایک ایسا نظام ہے جس کو جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ اس سے بہتر رشتے ازدواج اور اس سے بہتر کوئی سماج نہیں ہو سکتا کہ جس میں نکاح کے لیے عفت کے لیے اور عورت کے تہر رحم رحم کو پاک رکھنے کے لیے اتنے اصول اتنے قوانین بنائے گئے ہو آج ہمارے معاشرے میں عورتوں نے اور غیر مسلموں نے جو بات اٹھا رکھی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو طلاق کا اختیار نہیں ہوتا مرد کو اختیار ہوتا ہے یہ شریعت سے نادانی ہے یقینا مرد کو طلاق کا اختیار ہے لیکن عورت مجبور محض نہیں ہوتی تین صورتیں ایسی ہے کہ جس میں یہ ایک عورت چاہے تو وہ آسانی کے ساتھ مرد سے جدا ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہے تفویض طلاق یعنی طلاق کو حوالے کرنا جس وقت شادی ہو رہی ہو عورت کے گھر والے مرد کے گھر والوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر معاملات بگڑ گئے تو طلاق کا اختیار ہمیں مل جائے اگر شوہر اس بات پہ اتفاق کر لیتا ہے کہ اگر معاملات بگڑ رہے ہوں تو میں اپنے طلاق کا اختیار آپ لوگوں کو دیتا ہوں یا کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ آپ مجھے طلاق کا اختیار دے دیجئے اگر میں آپ کے ساتھ نہ رہنا چاہوں تو میں خود کو طلاق دے کے علاحدہ ہو جاؤں تو شوہر سے طلاق کا اختیار بیوی بی لے سکتی ہے شوہر سے طلاق کا اختیار بیوی بی لے سکتی ہے تحریری طور پہ بھی لے سکتی ہے زبانی طور پہ بھی لے سکتی ہے لیکن گواہوں کے سامنے بالکل صحیح طور پہ لے سکتی ہے تو عورت کو بھی طلاق کا اختیار شریعت نے اس انداز سے دیا ہے دوسرے یہ کہ خلا یعنی یہ کہ شوہر سے بیوی بی کہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گی جتنے پیسے آپ نے مجھے مہر میں دیے اور میں آپ سے علاحدہ ہو جاتی ہوں تو شوہر اگر راضی ہو جائے تو عورت اس سے جدا ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے شریعت م... اسی طریقے سے پھنسے نکاح ہے یعنی یہ کہ معاملات نبھا نہیں پا رہے ہیں دونوں تو ایسی صورت میں عورت قاضی کے پاس جا کر کے مقدمہ دائر کرے اور قاضی دونوں کے مسائل سن کر کے دونوں کے نکاح کو ختم کر سکتا ہے تو عورت کے پاس تو شوہر سے جدا ہونے کے تین تین اختیارات موجود ہیں آپ کو شریعت نہیں معلوم لوگوں کو شریعت نہیں معلوم وہ بہت آسانی کے ساتھ شریعت کے اوپر زبان درازی کر دیتے ہیں لیکن شریعت متحرہ نے اس رشتے کو کتنا محکم بنایا کتنے اور قوانین کے سامنے اس کو ڈھاپ دیا ہے سے ڈھاپ دیا ہے کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے تو وہ اپنی زبان کھولتے ہیں کبھی شریعت کے خلاف کبھی اسلام کے خلاف کبھی مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ کہتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو تین طلاق دی جا چکی ہم یہ نہیں کہتے کہ طلاق صحیح طور پہ دی گئی تین طلاق دینا غلط ہے یقیناً جنہوں نے تین طلاق دی وہ غلط ہے لیکن اگر کسی کو ہم تین مرتبہ کنکری مارے یقیناً تینوں کنکری لگیں گی ایسا نہیں ہے کہ تین مارے تو یہ کنکری کی. آپ سو ماریں گے تو سو لگیں گے تین ماریں گے تو تین کنکری لگیں گی تین طلاق دینے کے بعد عورت کے اوپر تین ہی طلاق واقع ہوتی ہے ایک طلاق واقع نہیں ہوتی لہذا وہ عورت شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہو سکتی آج ہمارے ہمارے ہندوستان کی کا جو قانون ہے اس قانون کو بنانے والے ڈاکٹر امبیڈکر نے جس وقت یہ قانون بنایا تھا اسی زمانے میں انہوں نے یکساں سول کورٹ کے بارے میں یہ بات رکھی تھی کہ ہمارے ملک میں نکاح کے بارے میں طلاق کے بارے میں خلا کے بارے میں اور حلالے کے بارے میں میراث کے بارے میں یکساں سول کورٹ ہونا چاہیے سب کے لیے یکساں قانون ہونا چاہیے لیکن اسی وقت یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہمارا ملک ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ سارے ایک مذہب کے ماننے والے ہوں بلکہ یہاں پہ مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں لہٰذا ہر شخص کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہونا چاہیے تو اسی وقت قانون میں یہ لکھ دیا گیا کہ جو مذہبی معاملات ہیں وہ مذہب کی روشنی میں حل کیے جائیں گے اور جو عام معاملات ہیں وہ دستور ہند کے دفات کے تحت حل کیے جائیں گے آج تک ہماری عدالتوں میں ایسے ہی ہوتا رہا مسلمانوں کا ایک الگ مسلم پرسنل لاء بورڈ تھا اور دوسرے لوگوں کا بھی ہے تو سب کے لیے الگ الگ پرسنل لا ہے لیکن اس کے باوجود آج کی بھاجپا حکومت یہ کہتی ہے کہ مسلمان عورتوں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے ان کے شوہروں نے انہیں طلاق دے دی آج ان کو زندگی جینے کا کوئی حق نہیں رہ جاتا ہے لہٰذا ان کے لیے ہم قانون میں ترمیم کریں گے قانون قانون میں تبدیلی لائیں گے میں اپنی حکومت سے اور حکومت کے ذمہ داروں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہیں مسلمانوں کی متعلقہ عورتیں ہی نظر آتی ہیں آج دنیا میں ہندوستان میں نظر اٹھا کر کے دیکھے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے پاس تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ کام کر رہے ہیں کیا ان کی زندگی کی آپ کو فکر نہیں ہے آج دنیا کہ جنہوں نے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی وہ سندے لے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو ملازمت نہیں دلاتے کیا ان کی حق تلفی نہیں ہوتی ہے کتنے بوڑھے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کے پاس کمائی کے لیے کچھ نہیں تو کوئی رکشہ چلا رہا ہے کوئی دکان چلا رہا ہے کیا ان لوگوں کے حقوق کی پامالی کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے ہماری ہندوستان کی کتنی سڑکیں ہیں ہمارے ہندوستان کے کتنے محکمے ہیں کہ جہاں پہ وکلانگ طبقے کو چلنے کے لیے معذوروں کو چلنے کے لیے کوئی علیحدہ راستہ نہیں بنا ہے دنیا میں آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے اندھوں کے راستے الگ ہوتے ہیں وکلانگ لوگوں کے لیے الگ بنی ہوتی ہے غریبوں کے علاج کے لیے الگ ہاسپٹل ہوتے ہیں ڈیلیوری کے معاملات کے لیے خصوصی رعایتیں ہوتی ہیں عورتوں کو بہت سارے حقوق دیے جاتے ہیں وہ سارے حقوق جب آپ نہیں دیتے اس وقت مسلمانوں کی عورتیں اور دنیا کی عورتیں نظر نہیں آتی صرف یہی ایک قانون رہ گیا ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کے قانون میں ترمیم لا کر کے مسلمانوں کے حقوق دلانے کی بات کی جاتی ہے آج کتنی عورتیں ایسی ہیں جو شادی مر کو کہوں چونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں شادی کے لیے انتظامات نہیں ہیں ہماری حکومت کے افراد کہاں چلے گئے ان کے شادی کا انتظام کرنا کیا ان کا آئینی حق نہیں ہے ان تمام لوگوں کو جب تک حقوق نہیں دلائے جاتے تب تک جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ میں کسی طرح کے مداخلت کا ہم مداخلت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہمارے لیے قران نے جو قانون بتایا جس کو میں نے اپ کے سامنے بیان کیا کیا یہ قانون ہمارے لیے کافی نہیں ہے یہ قانون اتنا عمدہ ہے کہ ہم اس قانون کے ہوتے ہوئے کسی اور قانون کی صبح قیامت تک ضرورت محسوس نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنے ہندوستان کی حکومت سے یہ کہنا چاہیں گے اس قانون میں یہاں کی دفعات میں ہندوستان کے مسلمانوں کے جو خصوصی قوانین ہیں ان میں مداخلت کا انہیں کوئی بھی اختیار نہیں ہونا چاہیے آج آپ देखिए کہ ہندوستان میں جو قانون کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا بیان کی جاتی ہے وجہ یہ ہے کہ جب یکساں سول होगा ہوگا تو ایسی صورت میں سارے لوگوں کے درمیان اتحاد ہوگا سارے لوگوں کے درمیان محبت ہوگی سب ایک جیسا لباس پہنیں گے سب ایک جیسی زندگی گزاریں گے سب کے گھریلو معاملات ایک جیسے ہوں گے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یورپ میں جس طریقے سے ہو رہا ہے ہمارے ملک دنیا میں دو عالمی جنگیں ہوئی ہیں اور ان عالمی جنگوں میں حملہ کرنے والے بھی انگریز تھے جن پہ حملہ کیا جا رہا تھا وہ بھی انگریز تھے سب کے قوانین یکساں تھے سب کے قوانین یکساں ہونے کے باوجود ساری دنیا لڑائی کی نظر ہو گئی آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہندوستان میں قانون بدل جائے محبت کی فضا ہموار ہو جائے گی اگر واقعتاً ایسا ہی ہوتا تو دنیا میں تو جو, جو دو جنگیں ہوئی ہیں وہ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی اس لیے کہ اس وقت جب جنگیں ہوئی ہے سارے لوگوں کا لباس ایک جیسا تھا تہذیب ایک جیسی تھی رنگ एक نسل ایک جیسے تھے اور سب ایک جیسے افراد تھے اس کے باوجود وہ لڑ رہے ہیں تو کیا آج دنیا میں قانون تبدیل ہو جائے تو سارے لوگوں میں محبت ہو جائے گی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہمارے ملک کا ایک صوبہ ہے جس کا نام के لینڈ ہے सारी لینڈ کے لوگوں کے दूसरे بہت ساری ایسی के ہیں جو دوسرے صوبوں کے, کے لوگوں کے उनके نہیں ہیں تو آخر ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہے اور مسلمانوں کے معاملات میں امتیازی سلوک قانون یہ कहता ہے قانون में تبدیلی होनी चाहिए सबके نظام ہونا چاہیے جب اس آرٹیکل کو نہیں بدلا گیا تو مسلمانوں کی اس قانون کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے اگر سارے ملک میں ایک ہی جیسا قانون ہوتا اور ہمارا قانون الگ ہوتا تو یہ ایک اور بات ہوتی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک صوبہ ناگالینڈ ہے وہاں پہ ازدواج کے معاملات شادی کے معاملات اور ان کے رہن سہن کے بہت سارے معاملات ہندوستان کے دفعات کے مطابق بالکل الگ تھلگ ہے عدالتیں ان کے لیے الگ فیصلہ کرتی ہے تو آخر مسلمانوں ہی کے لیے یہ صورت کیوں کہ مسلمانوں کا قانون بھی دوسرے لوگوں کے جیسا ہونا چاہیے یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ آج کی بھاجپا حکومت نے اپنے ڈھائی سالہ حکومت نے جو خوبصورت وعدے کیے ہیں ان کو کبھی اس نے نبھایا نہیں ہے کوئی وعدے پورے نہیں کیے ہیں تو اپنی خامیوں پہ پر پردہ ڈالنے کے لیے کبھی مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کبھی تو تبدیلی مذہب کا مسئلہ تھا کبھی تو گھر واپسی کا مسئلہ تھا کبھی تو پاکستان پہ حملے کا مسئلہ تھا کبھی کوئی اور مسئلہ تھا کبھی گجرات ماڈل کا مسئلہ ہے اور کبھی جو ہے مودی جی کی وہ صنعت کا معاملہ ہے اس طریقے سے نہ جانے کتنے معاملات رہتے ہیں ایک معاملہ ایک ایشو سامنے لایا جاتا ہے اس پہ بحث ہوتی ہے اس کے بعد اس کو چھوڑ کر کے دوسری سبقت کیا جاتا ہے گویا کہ وہ اپنے وجوب کو لوگوں میں اپنے وجوب کو چھپانے کے لیے یہ سارے کے سارے طریقے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں آج مسلمانوں کو اپنے قوانین سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اپنے قوانین کو سمجھ کر کے اسی کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہر مسلمان شریعت کے احکام کو صحیح سے سمجھے اور شریعت کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یادینہ ادو خلو پورے طور خطوطے اسلام میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ تمہارے آدھے آمال مسلمانوں جیسے ہو آدھے آمال کافروں جیسے ہو بلکہ تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ کو ایک مان لیا ہے تو صبح ازل سے لے کر شام ابد تک زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کوشش کرو کہ تمہارا اٹھنے والا ہر قدم شریعت کے مطابق اٹھے اور ہم شریعت کے تحفظ کے لیے اور اسلامی قوانین کے تحفظ کے لیے اپنے جان دینے کے لیے تیار ہے اس لیے کہ ہمارا تشخص ہمارا دین ہمارا مذہب سب کچھ اسلام ہی کی بنیاد پہ ہے جب تک اسلام رہے گا ہم اس دھرتی پہ خوشی کے ساتھ جئیں گے اور اگر اسلام کو اسلام کے قوانین کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں سے ان کی زندگی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کی مکمل آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لہذا میرے مسلمان بھائیوں آپ اپنے مذہبی معاملہ کو سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنے مذہبی معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں یہ ایک اعلان ہے جو ہندوستان کے مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے لوگوں میں عام کیا گیا ہے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم یہ یکساں سول کورٹ کی جو بات ابھی آئی ہے اس کے بائیکاٹ کے لیے یہ فارم لایا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ تقریباً آٹھ لوگوں کے پیچھے مطلب آٹھ خانے بنے ہوئے ہیں تو یعنی آٹھ افراد جو ہے یہ فارم فلپ کر سکتے ہیں उसमें क्या है सबसे पहले नेम लिखा है नेम का मतलब नाम लिखना है उसके बाद मुकम्मल एड्रेस लिखना है वो भी लिखते हैं, उसके बाद आधार कार्ड पासपोर्ट पेन कार्ड کے جو نمبرات ہوتے ہیں تینوں میں سے کوئی ایک لکھ دے آدھار کارڈ بھی ہونا چاہیے لوگوں کے پاس یا نہیں تو پین کارڈ ہوگا یا پاسپورٹ ہوگا کوئی ایک نمبر آپ ضرور لکھ دیں آخر میں سگنیچر کر دے یہ جو ہے یہ تقسیم کیا جا رہا ہے یہ فام آپ لوگ اس کو لے کے جائیں ہر شخص مطلب ایک آٹھ لوگوں کے لیے ہے ایک فیملی میں اگر آٹھ افراد ہو تو ایک لے کے جا سکتے ہیں اور اگر کم ہوں تو دو تین لوگ ملا کے لے کے جا سکتے ہیں تو اس کو جو ہے پر کر کے آپ مسجد میں جمع جو ہے دہلی میں بھیجا جائے گا اور اس طریقے سے ہم ایک گویا کہ ووٹ دیں گے حکومت کو کہ ہم جو ہے یکساں سول کورٹ کے حق میں نہیں ہیں بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری شریعت ہے ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے یہ جو میں نے اعلان کیا اسی کے مطابق میں نے یہ لکھا تھا اگر یہ ہے کہ دستور ہند کے مطابق ہندوستان کے ہر شہری کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے یعنی ہر شخص نکاح طلاق اور میراث کے معاملے میں اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کا پورا پورا حق رکھتا ہے اسی لیے آج تک مسلمانوں کے پرسنل معاملات میں ہندوستانی عدالتیں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرتی رہی لیکن موجودہ بھاجپا حکومت اس قانون کو ختم کرنا چاہتی ہے اور یونیفام سول کوڈ کے نام پر مسلمانوں سے ان کی مذہبی آزادی چھیننا چاہتی ہے اور نکاح و طلاق اور میراث میں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کے بجائے ہندوانہ پابند بنانا چاہتی ہے ایسے نازک حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیک زبان یکساں سویل کورٹ کا بائیکاٹ کرے اور کھلے لفظوں میں اعلان کرے کہ ہم اپنے پرسنل معاملات میں کسی بھی قسم کی بے جا حکومتی مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتے اور ہمارے لیے قرآن و حدیث کی تعلیمات کافی ہے एकसा سول کوڈ کے بائی کارڈ کے لیے آپ کو ایک فام لیا جا رہا ہے جس میں دیے گئے خانوں میں نام پتہ اور دستخط کے بعد شام تک اپنا वापस مسجد میں واپس جمع کر دے ساتھ میں آدھار کارڈ زرکس بھی جمع کر دیں یہ بھی ضروری ہے تاکہ اس میں کوئی کمی رہ گئی تو تلافی ہو سکے من جانب علما و اماء مساجد مچھلی پٹنم آندھرا پردیش السلام علیکم